جی دوسرا کیا تھا یہ جو جھنگے کا مسئلہ میں بتا چکا آپ جی ہاں اصل میں دیکھیے اس کا اصول یہ ہے کہ یہ ہمارے جو مشتعدین ہیں یہ دلیل زنی سے اس کو واجب یا سنت یا نفل اسی طریقے سے دلیل قطعی اگر ہو وہ حرام ہے کبھی کبھی زنی جو دلیل ہوتی ہے اس سے یہ فقہ متعین کرتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے یہ چیز فرض ہے یا یہ چیز حرام ہے یا یہ چیز مکرو ہے اور یہ چیز جو ہے مکروِ تنظی یہ تحریمی مکرو تحریمی جب کہیں گے تو وہ حرام کے ذرا قریب ہوتی اس لیے کہ حرام میں نص قطعی چاہیے اس پر یا تو کوئی قوی حدیث ہو جس میں ممانیت ہو تو اس کو مقروع تحریمی کہیں گے اور کوئی ایسا کام جو اس سے کم درجے کا ہو تو اس کو تنظیم کہتے ہیں خلاف اولا بھی کہتے ہیں ایک اصطلاح یہ بھی اسات یعنی یہ کہ اس کا نہ کرنا بہتر تھا اگر کر کیا تو صحیح نہیں مگر شرم اس پر کوئی تعدیب نہیں تو یہ میرا آپ کا کام نہیں جن فقا کے نزدیک سارے دلائل موجود ہوتے ہیں مستن مشتین یہ ان کا حق ہے اس لیے کہ منصبی اشتہاد پر وہی آدمی فائز ہوگا کہ جو اگر اس کے سامنے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے تو زکوٰۃ کی ساری آیتوں سے اذبر ہوں زکوٰۃ کی ساری حدیثوں سے اذبر ہوں کون سی حدیث کے درجے کی وہ جانتا ظاہر اتنے علم کے آدمی تو ان کے بعد میں کوئی بھی پیدا نہیں تو اس صورت میں آج اگر ہم کہیں کہ کوئی مشتہد ہے تو وہ مشتہد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بس یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ جس نے دین کی تکمیل کے لیے ایسے ائیمہ ایسے مشتدین پیدا کر دیے کہ جنہوں نے یہ سارے اصول ہمیں بنا کر کے دے دیے تو اب تو ہم فقا کے محتاج ہیں بلکہ محدسین بھی نہیں اس لیے کہ محدسین جو ہیں ان کو کہا گیا کہ محدین جو ہیں وہ خالی اطار کیا مطلب جیسے ایک حکیم دوا تجویز کراتا ہے وہ پڑیا بان کے دیتا کہ بھئی یہ ہے محدسین کا کام یہ ہے کہ جو حدیث ان تک پہنچی اسے دیانت داری سے آپ تک پہنچا اب یہ درجے جو ہیں اور ان سے مسائل جو ہیں مسائل کا استعمال جو ہے وہ فقیہ کرے گا ٹھیک ہے اور محدث کو اجازت نہیں کہ وہ مسائل بتائے یہی وجہ ہے امام بخاری جیسے امام نے مسائل بتانے میں ٹھوکر کھائی اس لیے کہ وہ فقیہ نہیں تھے محدث تھے تو تمام محدثین جو جی ہیں وہ فقیہ نہیں ہوتے اور یہ جو فقہ ہیں یہ ایک ایک حدیث کو جانچ پڑتال کر کے احکامات کا استعمال کرتے ہیں. یعنی اس سے وہ احکامات نکالتے ہیں ان میں کون فرض ہے کون سا واجب ہے کون سا عمل حضور علیہ السلام نے عمل پہم تھا اور کس عمل کو کبھی چھوڑا کبھی کر لیا یہ حضور علیہ السلام کی مہربانی ہے کہ کبھی کبھی کسی عمل کو اس لیے چھوڑ دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ واجب یا فرض ہو جائے اس کی ایک مثال دیتا ہوں جیسے ادیث شریف میں ہے تراوی جو ہے یہ سنت موقع خواتین پر بھی اور مردوں پر بھی اچھا سنت موقع ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر اسلام بھی ایک ہماری علامت بھی ہے مسلمانوں شعیق محتیق شاہ ابد الق محدید دلوی اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو اور کسی قریے کسی شہر کے لوگ اگر تراوی کو بالکل ترک کر دیں تو حاکم ہاں وقت ان سے مقادلہ کرے گا اس سے جنگ کرے گا اچھا اب ایک دن دو دن حضور نے تراوی پڑھائی اور ایک دن تشریف نہیں لا صاحبہ کرام انتظار فرماتے رہے. جب دوسرے دن آئے صاحبہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ تشریف نہیں لائے حضور نے یہ ارشاد فرمائی یہ حضور کی مہربانی یہ رحمت للعالمین ہونے کا یہ اثر فرما میں نے اس لیے پابندی سے نہیں پڑھائی کہ ایسا نہ ہو کہ تم پہ فرض ہو جائے واجب ہو جائے اور تم اس کے کرنے سے اگر محروم رہے تو آپ گناہگار کائے کے ہوگے یا تو فرض چھوڑا یا واجب چھوڑا تو اس لئے میں نے ترکیا کھتا کے اور تمہارے لیے یہ کہیں واجب یا فرض نہیں ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے کسی کسی عمل کو ترک بھی فرمایا اور اسی طریقے سے کبھی کبھی حضور علیہ السلام نے کوئی عمل ایسا کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کرنا جائز ہے مثلا۔ امام شافی کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی آدمی پکی ہوئی چیز اگر کھا لے جیسے آپ اگر وضو کرنے کے بعد کھانا کھا لیں تو آپ کو وضو کرنا ہوگا دوبارہ وضو کرنا ہوگا لیکن ہمارے امام کے نزدیک وضو نہیں ان کی دلیل کیا ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ایک مرتبہ سالن تناول فرمایا اور جس بوریے پہ آپ بیٹھے تھے ٹاٹ سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور حضور نے نماز پڑھی یا نماز پڑھا دی یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس کا جائز ہونا معلوم ہو جائے تو حضور علیہ السلام کھر ہر فیل میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ ایک اصول آپ کے ذہن میں رہے یہ کوئی اور صاحب